وسفلا تو ملا وس تو والسلام ملا والسلام سید الرسول تمل امبیا محمد المصطفى وعلى آله وآصحابه وعلى آله وآصحابه الصدق وصفاق اماں بدفا رب اللہ من شیطان بسم اللہ رحم <تصفيق> و فتن طلّہ تصقی بنوین ولم کو مخاص لاح شدی دلکار آ منت بلا اسپداح مولا نلا ریم وسپر سو بل کری مل نلمل کت یوسفوی یا منوسو سل موت دو سلام يا يا رسول اللہ سیدیا حبیب اللہ دوستو السلام علیکم ہم و درود تو بعد بس آجز دی دعا ہے قدرت کاملا والے مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر پناچیرنو آچیر خاندان دوست ہر شرط تو اپنی رحمت دی اور دون جہانوں دے اندر آفیت و سعادت بخشے آج دے خطبہ ال المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر مسئلہ مسلا چیف جسٹس کی برطرفی کا اٹھا کھڑا ہے اور پھر جلوس جلسے وغیرہ ایسے فتنہ دے متعلق جناب دے قرآن او سنت دے نال کچھ نصیحت آموز گلوں گوش گزار کرنا اللہ جلہ شانہ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر سورت انفال آیت نمبر پچیس بچ ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ تلات اسقی بنینا والا منہ من خاص وعلموا ان الله شديد العقاب اور بچو ایسے فتنے تو جڑا ہرگز نہ پہنچ سی انہاں نو جڑے تواڈے چو ظلم کر بیٹھے نے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 ایسے فتنے تو بچو اور اللہ تعالی نو کہ وہ سخت آزاب والا آیت کریمہ دا ایک مفہوم جناب دے سامنے پیش کیتا ہے اس دی تفسیر دے اندر مفسرین نے کرام لکھیا ہے فتنے تو مراد فتنے دے اسباب ہیں گنا معاصی اللہ تعالی نہ فرمانی والے نو ان کے چپ رہن والے بندے خاموش رہن والے بندے طاقت ہون دے باوجود نہ روکن والے بندے جدو اللہ حرب ال اپنا غضب ناراضگی او پھر جڑے کرے نے وہ تو چوپ راؤ والے وہ سب نپیٹ لینا کرے تے ظاہرے او حق دار ہے ہی سن اللہ تعالی غضب اور ناراضگی دا نزول انہوں کے تے حق بنتا سی لیکن چپران ران بھی قدرت دے باوجود نہ روکن والے وہ بھی نال شریک ہو جا تعالی اس غضب اور ناراضگی کا جڑے غضب اور ناراضگی کرے وہ چپران رہن والوں بھی لے لینی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 اور جگہ ہوں دی برائی برائیاں, برائیاں چپران کی پران پاک اور سنت رسول پاک سرکار تو او سمجھ ہے مسئلہ جہا میں بیان کر رہا ہوں اس سلسلے دے اندر دو احادی سے مبارک میں جناب سنانا دو روایت کہ ایسے جدوں فسادات آپس دیا دے اٹھ کلا اسلے مرن مران والے سب کے سب حالات برباد سے جانمی ہوں ہوں جو غضب الہی ہے کوئی کرن کرنے کچرا والے سب واسطے وہ جہنم دبال بنتے اور سب آستے الہی عزاب ہے غضب گزب ہے اور ادھر مردے گئے ادھر جانب داخل ہوتے گئے دو احادیث مبارکہ اس سلسلے اور دو احادیث مبارکہ کا حوالہ مصنف ابن ابی شہبہ حدیث کی کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ استاد اور شیخ بھی کتاب الفتن آخری جلدر دو احادیث مبارک موجود ہیں بن متشمس فرماندی اسا ابو موسا شاری ادی اللہ تعالا نو سا ابی پاک بیٹھے سکال اللہ سکم حدیفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے تہن میں حدیث نہ سناوا جیڑی رسول کریم سکار سان بی فرما سن قلنا بلا اصا رد کیوں نہیں سکار بیان فرماؤ کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی پاک ص نے فرمایا لا تقوم مسا تو یکثر یق فرمایا قیامت قائم ہون تو پہلو پہلو قتل عام ہو جان گے بند کرو یار کھنے فرمایا قیامت قائم ہون تو ہو پہلو قتل زیادہ ہو جانگے ہرج زیادہ ہو جائے گا اثر کی تھی یار سولہ حرج کنوں آدر فرمایاتل قتل قتل قلنا اکثر مما نقتل اليوم جنہ اسان ارد کی صاحب ہے کرام فرماندن اسان ارد کی نبی پاک کی بارگاہ جن اج اصا قتل کرنے یہاں تو ہی ود ہو آپ نے فرمایا لہ سب قتل کمل کفار یہ کافر کا قتل نہ مراد اسے کافردا قتل ہو گے یعنی صاحب نے ارد کی کہ اسان ہوں کافران مارنے یاد کرنے ہاں جن نے کہا کافر مارنے ہیں اس تو ہی وعدہ اس کافر مارا گے اس لیے مارن کے مسلمان آپ نے فرمایا کافر قتل کرنے میں نہیں پیاندا ولیکن یقتل الرجل جاره واخاه وابن عمه ہی بندہ مارے گا اپنے ہمسایہ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ چاچے دے پتر کو قال فوبلصنا حتى ما يبدي احد منا عوازه صاحبہ فرمان دن اثر مایوس ہو گئے انج گم سم ہو گیا کہ ساڈے چوں ہاسا بھی کسے کا نہ رہا بند پریشان ہو گیا بھی اجن کے ہلاک ہو گے بھی آپس جی مسلمان پراب نو تے چاچے کے پر جناب ہمسائن بھی قتل کیتی جان گے کال اکلنا و ماہ وہ کلو نہ یا دن اثر ارد کی یا رسول اللہ کیا اس لیے اکل دے صاحبہ پوچھنے کا مطلب یہ انجنا قتل اجنا قتل عام بے بھی پڑا قتل کرنا ہمسائے قتل کرنا چاچے دے رشتے داروں قتل کرنا یہ کوئی اکلے بندے میں کم نہیں صاحبہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا اس لیے اکلے ہو آپ نے فرمایا تن اکول اکسر آہل زال کس زمان اس زمانے دکسر لوگ اقل خس جان اکثر اکسر لوگوں اقلیں ہی نہیں رہن گیاں یخ لوکو یخ لو ہبا من سے ی سگ اکسر ہوم ان ہوم آلا ش لہسو آ ش فروایا اسلے لوک نسل اج گیا بےکار بے اقل تے کسے کم دے نام روشنی سورج دی روشن دان یا دروازے تھانی اندر کمرے چی تے گرد گار بری بریک, بریک دان دے اس روشنی چ نظر آ فرمایا انج دے کم مقل بے وقوف تڈو سے کم دے نا تے ہولے قسم دے بندے ہونگے ان نسل ایڈیاں بےکار ہو گیا یا سب اکثر ہوم ان شہ آتے او انہوں نے سمجھ گئی ہوئی کہ اسان بڑے وڈے کم کرنے پائے لیکن لو آ شے کسی کام بھی نہیں ہوسے طرح کا انہوں کو ایک دیں اس مبارک تشری باد دوسری بھی سنا لینا تحقیق جن سفیاان سہ بھی فرما کالا کالا رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم ستو نیتا فرمایا انج فتنے ہون گے جے سیاح اندھیری رات دے ٹکڑے ہوں کیا مطلب اندھیری رات ڈستا نہیں نو بند فتنیا ان فتنیا دسے گا نہیں کی کرنا کرنا دل ا جان گے اس لیے دس دو مر راجو لوگ میں جباہ فرولی سیران نے بندے انج ٹکرا مارن گے جیو ڈگے اپنیا ٹکرا مار دی یعنی کیا مطلب کہ ڈگے جیسے آپ آپس بھڑتے ٹکرا مار دینوں ان بندے آپس ٹکرا ہی مارن گے تو بھڑن گے یوس بہر راج لو سی ہا مسلم و یوم سی بندہ صبح مسلمان ہو سی اور شام کافر ہو جا سی و یوم سی مسلم شامی مسلمان ہو سی تے سویر کرفی تے کافر ہو سی فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ فكيف نصنع ان ذالک یا رسول اللہ ان دے حالات تے کے کی کراں آپ نے فرمایا ادخلوا بيوتکو اپنے گھر انج وڑ جاؤ اد خلو بو کم اپنے گھر جاؤ اکھ ملو وکر کم آپ گم کر دونے والے پارٹیاں جانے نہیں نا اد گمنا ہو جا ان نگاہ چ قال رجل منل مسلم افرائے کالا رسول اللہ سلم فل یوم سکھ بد ہی وبد مکتول ہزور جی گھر چی والا مڑ مار گھر چاڑا امن مڑ کے کرام سرکار نے فرمایا ہاتھ اپنا روک لیا جے جی اللہ دتل ہونے والے بنیا جے قتل کرنے والے نہ بنیام فیا کو لو مالا کو دمہ یا بے خال ہی فتہ جے بلح فرمایا بندہ اسلام دے کبے چ یعنی اپنے اسلام سے امل پیرا ہے محفوظ ہندہ ہے پھر نکلدا اپنے براہ مال اس کا دا دا ہے خون رب اپنے دی ہے نافرمانی خالق اپنے کردر تہانم لازم ہو جاتی اسلام بیٹھا جہنم نر گیا یہ کام کردیا یہ دو احادیث مبارکہ سڈے ایس وقت دے حالات دا منظر بھی پیش کیتا ہے کر رہی ہیں اور سڈے واسطے رہنمائی بھی پیش فرما رہی ہیں اس وقت فتنے ایویں دیں رات ہیں کھوی ہے نا تے کچھ نہیں دستا تعلیمی فتنے حکومت دے فتنے دے فتنے ون سمنے فتنے ہی اج دا بندے پتا ہی نہیں لگتا کہ یار اس لیے کفر کی ایمان کی اے حلال کی حرام کی کرنا کیے, نہیں کرنا جائز نجائز دا کوئی پتہ رہتا ہی نہیں اور جسے یہ حالات ہو جی فن اسلے سمجھو ایمان نہیں رہا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 کفر دا ایماند دا کسے جائز نجائز آتے اس لئے سمجھ لو کہ ایمان اندر ختم ہو گئے دا نور دور ہوتا ضرور پتہ لگ جاتا کہ اسا اس پاس جانا ہے یا نہیں جانا تاں کر کے نبی پاک نے فرمایا بندے ٹکرا مارن گے ویڑن گے کاندیا گو ڈگو اے فلانی تنظیم سپاہی اٹھ پی تو فلانی اٹھ پی تو فلانی اٹھ, پیت فلانی اٹھ پیت پی تو پہ دے جناب اے پیپل پارٹی ہوگی تو پہ دے اے مجرم لیگ ہوگی تو پی بھیڑ دے اے سکولی اج فلانا جناب پول توڑتے ہیں فلانے پہ حکومت نو ماری جان حکومت نو ماری جاتی ہے جناب پٹانے بلوچی آپ پسے پہ لڑائی لڑائیاں اے اوے لانتی فتنے نے جیڑے رات گوک دے ٹکڑے واگ جنہاں نبی پاک نے فرمایا جنہاں دے اندر نبی پاک نے فرمایا سو رو منو شامی کافر سب شامی مومن کافر پہلی حدیث پاک جہی سنائی اس دے اندر حضور سرکار نے دسیا دس کہ اقل خس جانی کی ہونی وہ اقل خسن دا مقصد بھی ہوئی ہے کہ ایمان دا نور اندر خس جانا ہے جس کی وجہ ہی نہیں رہنی جیڑی سمجھے کہ اصل جا قدم اٹھانے پایا کد واسطے اٹھانے اٹھا یہ سمجھے ہی نہیں رہن گیا ایس وقت ایمان اکل ہی ختم نے ہوں میں موٹی جی گل دسنا اس عقل دے ختم ہونے کی اس دی مثال لے لینے ملہ اعلان کیتی کھڑے نے جلوس کڈو جمے دہاڑ ہے اج جلوس کے تاں پلس باہر آئی ہیں جگہ جگہ تک کھل رہی ہیں پہ وکیل ججاں وکیل مر جائج نہیں ہونے کے وکیل انہوں نے ایلان کیتے ہوئے جلوس کڈو یہ قاضی ولو بھی اعلان ہو گیا کہ بس جلوس کڈو تے فلان کرو تے جناب کیوں بھائی افتخار چوہدری چیف جسٹس اتر گیا ہے عدلیہ جو ہے یہ اس کی توہین ہو گئی ہے ہن دے بدترین کھوتے کٹھے کرو نا تے اے وکیل یہ ملوسی کنجر بنتے ہیں ہوں یہ بندہ یہ پوچھے بھائی اتنی اتے انصاف ہوا کدو میں سال تم دینا ایک حضرت سدنا ابد آل آل آل آل آل اللہ بنر صحابی رسول سر کسی کوفے رہے بندے کوفے کے رہن والے بندے نے انہوں مسئلہ پوچھا ضرور یہ دسو حج کردا بندے کو مچھر مر جائے تو کی سزا ہے وہ مسکرا پائے فرمان لگے واہ با بھائی واہ با جہی قوم نے نواز رسول اللہ کا خون روڑ دتا ہے اج مچھر دینا وہ جتھے جس قوم سے پورے ملک کے اندر چوی گھنٹے رسول کریم سرکار دے دران دین دا خون رڑتا ہے اتے کفتخار چودھری لونا اتے اتھ این سال ہو گئے زل کوٹ نہیں ہوں نہیں ہوں کچہ چ نہیں ہوں کو خود قرآن مزید ہٹیا پیا یہودی اگے ودیا پیا سورا تے دسیا نہیں جدو ایک چودھری ہٹ گیا تو اٹھ پائے چودھری ہٹ پیا چیف جسٹس نو ہٹا دیتا گیا ہے یہ عدلیہ کی سراسر توہین ہے یہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا میں بئیمانہ پوچھنا بئیمانو ایک عدلیہ ایک توہین ادلی تے اٹھ ہو تے عدل دی توہین تے چروکڑی تھی تمجو نہیں فرمائی نے سوچ کی گل ہے یار وہ گی نا ادل ہو ادل نہیں تے کوئی غم نہیں عدلیہ دا ایک بندہ ہٹیات غم چڑھ گیا ہے فکر لگ گئی ہے پاکستان اجڑ لگا ہے برباد ہون لگا ہے بس اٹھ ہوگا معلوم ہوا انتوں پتر کے پترا کا اصل مسئلہ یہ نہیں ان اصل رولا انکل ختم نے ایمان ان ختم نے اے خود اوہی فتنے نے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سویرے بندہ موہم شامی کافر اے سب جنہوں شامل کر لے اپنی چندہ ایمان لے میں فرمان رسول نبی گھر جایا جے نبی دسیا اس تحری تنویما جنیاں اٹھن گیا شیطانی جلسے جلوسا لے شریک نہ ہوا جی گھر جایا جے تبی کا فرمان ہے سونے نبی نے کہڑی ہدایت ساری نہیں سدکے جاوا اس سونے کے سدکے جاوا ان کی مہربانی تو اے نہ کہ اپنا خدا دے علم سینے سینے مبارک کچ رکھ گئے نہ جڑی جہی دی امت لوڑ سی وہ گل بھی دس گئے خو گئے اور قسم خدا بھی کر کے کرکہ ویک لو جنہیں ملا ملوڈے تھڑ جلسے جلوس توڑ پھوڑ ساری نورانی نے ہر طرح دے بندے ہر طرح کے ملا اکرانے دے رہنے لیکن یار میرے حضرت صاحب پڑھے تو کو کونی نہ انہوں مصنف ابن ابی ابھی صحبہ پڑے نہ انہوں بخاری مسلم وڑھی لیکن ایمان نال دسو آپ آدھے آئیے پہلے دن سبق پڑھایا کہ جلسے جلوس حرام نے توڑ فوڑ حرام ہے ایمان دسو اور اللہ تعالی نے فضل لال آپ نے کبھی بھی اپنے عقیدت مندوں اجازت نہیں دیکھی کہ جلوس شریق ہوو جلسے وہ توڑ پھوڑ کرو ہڑتال کرو فلان کرو نا میری گرفتاری دے دوران بھی حگرت صاحب نے ایمان دسو کسے کسی کو جلوس کٹن ہے حالانکہ اس دوران ایجنسیاں والے حقوق ایجنسیاں والے بندے آ کہ دع دے سر جلوس کڈو کئی وارے سامنے آدھے سن تو آدھے سن کے جلوس کڈو یہ مطلب یہ نکلیا کہ حکومت اونا فتنے ان فتریاں سردار کڑپیاں چدارے خود چاہتے نے کہ جلوس توڑ پھوڑ ہو فساد ہو مو ان کا مقصد ہوں پھڑ فڑ ادر سٹو ताकि जेलां भी भरी चलते साडे ढेड भी भरी चल कौम तंग होवे परेशान होवे दूसरा मकसद होंद सा कानून साडे निजाम साडे जुल्म तो इन की निगाह फिरी रहे मरे रहे, मरे रहे। देशक, देशक, देशक। तीसरा दीन गल आनी ना इन इस पास लाओ और सुनो ایسا قدم حکومت اٹھوی ہے جس قدم دا نہ فائدہ نہ دنیا چسلمانو سڈا اسلام ایڈا بے وقوف مذہب نہیں نعوذ باللہ من دالک جڑا مسلمان دا قدم اٹھا اٹھوے جس قدم دے اندر نہ دین دا فائدہ نہ دنیا دا فائدہ قسم خدا دی کر کے کرکانا اسلام جدو قدم ہے اس لیے ایسا قدم اٹھوا ہے جس ن ان کا کی فائدہ کبلا ایمان دسو ستوجا اٹھنجا سال ہو گیا پاکستان ن جلوس کٹے تیا جلسے تیا ہڑتال کھ کا فائدہ ہوا الٹا دین کا بھی نقصان مسلمانوں کا بھی نقصان دنیا کا بھی نقصان کافر بھی ہستے ہونگے کہ اڈے چگل نے مسلمان اصل جو انہوں لایا جیری گلتے یہ چیتی لگ گئے ہیں میں کسمیا پہ سڈے اسلاف امت تو جلسے جلوس ہڑتال ثابت نہیں کر سکتے کچھ یہ سب یہودیاں دا بھیجیا سودا یہ ادھر آئے اسلام سلامت کوئی ہڑتال نہیں کوئی جلوس نہیں ہاں جلسے اسلام کی دے کے بیاانے حق دے حق دے, دے, دے پیغام پہنچا یہ اسلام چرامن تریقے نو حق دسو تنقید کرنی ہے حکومت تے تنقید کرو تنقید ہوائرے رہ کے ہووے ایویں منہ بکی جاؤ سر کوئی نہ ہو وے آنے کی پایا ہوئے خلاف شرا تنقید کرنے ہیں حکومت تے روزانہ تنقید کرنے ہا. اللہ تعالی دے فضل نہ اور کرتے گے اور ہر بندے دا ہر شہری دا حق ہوں جی حضرت صاحب فرمانے پھر اتوں ہوے بھی جمہوریت جمہوریت تھی ایک کر دے دی ہاں ایڈا کھلا کھاتا ہوں اتے جمہوریت تے بابا دوسری پارٹی جی مرضی تنی جاؤ دے خلاف جی مرضی بولی جاؤ سب کھلا کھاتا ہے آزادی رائے ہے آزادی خیال ہے بلکہ جمہوریت اس تو بھی اگے کام ہے ہاں. جڑا اسلام نہیں ہو جمہوریت بھی آئے وے. وہ جمہوریت جائے کیونکہ جمہوریت اسلام مت سا دن جو دے اسمبلی دے اندر جتیا پولی کرسیاں میرے جلسے چی نہیں چلے <laughs> میرے جلسے کدی نہیں چلے اتے ایک پارٹی ہوئی حکومت دی ایک ہوئی اپوزیشن اپوزیشن کا کیا مانا ہے مخالف اپوزیشن مخالف کا مانا ہے مخالف ہے تو مخالف پارٹی جڑی ہے جمہوریت انہوں باقاعدہ ایک وجود بنا کے سامنے بٹھا دیتی جاندی ہے کہ آپ مخالف ہیں بولیں یعنی باقاعدہ طور کہ بنا کے مخالف ہو بٹھا دین سامنے تے آ بولو تے جو جیت آدھا بولو بھاویں نہ حق بولو تے بھاویں حق بولو بہویں سچ بولو تو بہویں جوٹ بولو وہ پھر انی ہوں جی مخالف انہیں مخالفت کرنی دی. حکومت جے کرے صحیح تو وہ آدھے غلط ہے حکومت کرے گل ہر غلط نو او آکی جان گے سہی بھائی الٹ جو چلنا ہے ہوں فرق کرو اگر حکومت کہہ دے بھی نا اینی مخالفت اتے ہوتی جی کہ اگر حکومت کہہ دے, دے کہ جتنے اپوزیشن بیٹھے سارے حلال دے نے او سارے ہلالے وہ سارے ڈیسک کھڑکان لگ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں پلت کہہ رہے شدید مخالفت ہوتی ہے جمہوریت اگر وہ فرض کرو حکومت والے کہہ د بھئی جتنے اپوزیشن میں بیٹھے ہو جائے سب کپڑوں میں ہیں وہ, نم... وہ اندر نو, نو نو نو نو نو ہم ننگے بیٹھے ہیں ننگے بیٹھے ہیں تم کیوں کہہ کرو کپڑوں میں یعنی شدید مخالفت اتنے اچھا ادھر تو این شدید مخالفت چل جی یار پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں لگتی بھائی آ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 او در اتنا کچھ قبول ہے اے در خالی بولنا قبول نہیں کیوں وجہ کی ہے یار کدی اس نقطے تہچے جے وہ میں سمجھانا حکومت سمجھتی ہے بھاوے پے مارے نے جتیاں میں کرسیاں بھاوے جو کچھ ہے تو یہ بھی کنجر سڈے جمہوری نے نا نظام سڈے من نہ جو شری جو مرضی پہ کرنا سڈا نظام تے تلنا نہیں کوفر تے قائم رہنا اصا ہاں دے پورے نظام تو مکمل طور پہ باہر جدو اصا کرنے آ تنقید باوے ہوں جتی دی تھا تے کرسی دی تھان تے خالی زبان ناڑ. تے ہندی بھی حق کے وہ آدھے گیا ل گیا گوڈوں لے گیا یہ جڑا بولد پیا تے قوم نڈے نظام اے کفر دے خلاف پیا کر دا ہے اے خود شریک نہیں یہ جو دعوت دے گا تے قوم ہو جاوے کہ سڈے نظام دے مخالف ہو تے جدو سڈے نظام دے خلاف ہو گئی تے اصان سے گئے سڈا نظام جو گیا مولا تے دے موسم رہے ادر انہوں نے پتا ہے نظام دے خلاف تو سور ہے نہیں جس سور آولا ہے نظام کا پتا ہے کہ جہی تنقید چیشتی ورگا کرے گا یہ کرے گا پورے اسلام کی گلے پورے کوفر کی مخالفت دی گل ادھر کوفر مخالفت نہیں اتے صرف ایسا ہی ہے نا یہ اترنسی آئیے یہ اتر ائیے یہ اتر ائیے جاؤ تو ائیے رولا تو صرف وہ نہیں آتے بھی جی ٹٹی کھے جی اصا نہیں کھانے نہ وہ آدھے نے تسا نہ کھاؤ سانو کھان دسا ٹٹی کھانی ہے تا نہ وہ ہوں سارے جانتے ہوں نے بھی رولا صرف گند کھان د راضی ہے پر سانو کھان دس آ سان صرف رولا آنے وہ جان دے اسا یہ آنے کے تٹی کھاؤ ہی نہ سوروال مکسما جن اپوزیشن والے ہو مجرم لیگ اپوزیشن ہو پیپلی حاکم ہو پیپلی اپوزیشن ہو مجرم لیگ ہاکم ہونیاں تنلیما والے کاف لیگ نون لیگ فلانے لیگ جن حکومت آخالف بڑن یہ سارا منشور اکو ہی ہوں کہ جہاں اگریز کا گند تسا کھانے بھی اہی کھانا صرف رولا پہلا منہ مار دے. پر مر آؤتری پہلو مائ گند کھا گے تینوں کھا دیا صرف <تصفح> رولا ان ہاں اصل کہ آؤتری دند کھائی دینا اتلے کھاؤ تو نہ تھلے آلے نراگ آدھے لانت نا کرو تو سنبی سن پاگ دے نور تنگریزی گند کتے خدا رسول کا نور کتنے تھی بولنا بند کرو اللہ دا بندہ جنوں گند کی چش پی جاندی ہے نا وہ گند ہی ہے وہ کدو روٹی والے پاس ہے جنوں نشے نشے نشے نشے کا چسکا جو پی جا ہے پیا بھاوے روڑی تو ہوں وہ آتا ملے ہی یہ جہر کافر ٹٹ نہ منافقین مرتدین گند کا چسکا ان جدو حضور پاک دے نور دی دعوت دینے دینے بھی قبول نہیں چاہے تم جتنے میٹھے انداز سے کہو مثلا میں ہوں کچھ نہ میٹھا انداز اپناواں میٹھا کہ ای میرے پاکستان اے ہم وطنوں تنظیموں جماعتوں والے بھائیو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 اگلی گل میری سنو ان بے وقوفی دی آخ جی ہندو چھوٹا جسٹس سی, چیف جسٹس سی, چوٹا, نائب کی نام آسیا نے بگوان داس اللہ خدی لانا تیو ملا ان ملوڈیا تانت جا جمہوریت نیا بٹا گول ہوگی بھگوان دا آخ سی نائب چیف جسٹس تے حکومت کا منصوبہ یہ سن او چیف جسٹس جہا افتخار چودھری انہوں ہٹا کے تے بھگوان نگے کرو جی میں جل میرے سننے چائی ہونا ایویں تھی نا بھائی وہ بھگوان دس نیاؤ نے چیف جسٹس بناؤ نے ہوں جناب اتے مولویاں دی رگ اٹھ پئی حرکت چی رگ بے غیرتی والی غیرتھی تو ہوئی نا کی اٹھنی وہ بےغیرتی والی رگ دی ہل پی بھگوان داس جو ہے وہ چیف جسٹس بن رہا ہے میں خیا پہلے تے لانتی ہو تو اے سوچو تاری بے وقوفی تجب مینو تاجب کہ تھوڑا ملک مسٹر جنا ایڈا لانتی بنایا ہے کہ جس ملک دے اندر قانونی لحاظ دے نال بھگوان داس ختری چیف جسٹس یعنی کیا مطلب ہو؟ کہ وڈے تو وڈا ادلو انساف کا فیصلے کرنے ختری ہے ملک اسلامی تے قانون اسلام آلا تے فیصلہ ہوا قرآن والا قرآن تا فیصلہ خطری کرے گا وہ کتری تو قرآن حت لاؤن کی اجازت نہیں کلا <تصفح> سکتا ہندو قرآن ہاتھ یہ کلا سکتا جڑا پلیت ہاتھ نہ لا سکے وہ فیصلہ کرے اچھا ہن ظاہر بات ہے ظاہر بات ہے اینا مطلب یہ نکلا تے مسٹر ہے جناح دوں آنکھ گیا سی انہیں آخیا س ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا اور او ہندو جڑا ہے کیونکہ شہریت کے حقوق اس کو کہتے ہیں حقوق شہریت حقوق شہریت جو ہندو تے, شیخ تے چوڑے تے مسلے سب کیتے گئے برابر جدو برابر ہو لہذا جس یہ مسلا بہ سکے خطری بھی بہ سک لکھ لانتے جے نظام تے کا ہے اس ملک نو میں پاکستان آکھا کہ کفرستان آکھا جو اسلام دے اندر تے کافر مسلمان ایک د فیصلہ نہیں کر سکتا پورے ملک دا فیصلہ کافر کرے گا تمہارا ملک سیکولر ہے ہے پہلے دن تو جس تر آخر سر سیکولر ریاست ہوگی اسے دے اسی دسے واسطے ادھر ویکو بھاوے آوے بھگوان داس بھاوے آوے شیطان داس سارے جج ہٹا کے چوڑے بہا دین ختری بہا د مجوسی بہا دہدی بہا دہو جہ گو قانون وہ جہ چلا میں آن کلمے پڑن والا ہک نہ ہو نا, نالا, سارے چوڑے یہ تو ہک نو پر بھائی ایک آ جائے گا بھگوان اتلو رہے تو کوئی کل نہیں ہوں اتنے ہو لگا ہے سیاست جاگ پئی اسلامی نظریے کے مطابق میں آنا توجہ دیگ پکی ہوے سور کی ونڈنس مسلمان چاہیے یا چوڑا بولو جی مسلمان بیٹھے تے سارے آخنا شرم کر نہ مراد پلیت کوئی شرم کر قانونز کا اٹھارہ سو سٹھ کا یہ ہے سور دی دیگ پکی ہاں جی اتے جیڑا مسلمان جاوے گا نا وہ اکھا گے وہ بئی مانا شرم کر اترا سور دے جا بھٹا سور کی دےگ پہ ہے جیڑا کتری جاوے گا اکھا گے بہت اچھے یہ حق کی تیرا سے چوڑا جائے گا تو چوڑا آخیں گے بالکل ٹھیک ہے اتے ہی بہو اور اسا اپنے مسلمانوں آخان گے مسلمانو ان سور دے دورا کو فیصلہ کران جاؤ نا جس ملک میں اسلامی حاکم نہ ہو قانون اسلامی نہ ہو اس ملک کے مسلمانوں حکم شریعت نبی طرفوں کہ جیڑا انہاں دا بڑا عالم ہوے متقی پرہیزگار ہوے اون دے کول جا کے فیصلے کراون او جیویں قرآن حدیث تے مطابق شریعت تے فیصلہ کر دے دوے فریق سر جھکا کے تے تسلیم کر کے واپس آ جان کافر تے کفر دے قانون کول فیصلہ کران نہ جان نبی دی شریعت رکھ دیئے اسیں اکھیں لانتی جہ نظام چلانے جا, ہو جا چلان نہ تھانے کچہری جا تو نبی پاک سرکار دے دین دا کوئی آلم سچا لبو اندر کو فیصلہ کرا ل نبی قرآن کے مطابق دے اندے تے سر جکا لے واسطے عدالت یہ ہوئی انصاف ہے کسی ہو میاں میاں شیر ربانی رحمت اللہ آپ کی فرما ہند سن فرمان سن بہلیو کوئی آپ سے رل کے فیصلہ کر لیا کرو تو اگریز کی کچہ کچہری نہ جایا کرو ایمان ضائع ہو اگر ربانی غوث زمان قطب دوران دی گل میں نہ وکھاوا تے جرمدار امام اہل سنت رضویہ جگہ جگہ لکھا آپ نے فرمایا ایک تو مسلمان بینک پیسہ نہ اللہ حضرت نے اس وقت منصوبہ دوسرا فرمایا سا اللہ حضرت نے کہ کچہ پیسہ برباد نہ کرو ایک انصاف نہیں اتے کفر زلم دو دسرا پیسہ برباد ہوتا ہے بے بہترین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 کیسی کم بخت قومیں جہی ظلم مہنگا لوگ انصاف سستا نہ لو یہ مطلب ہے پھر اصا لوگوں کی ساف چائے کلے ہاں بارے حضور نے فرمایا کہ اکلان خوش جان گیا ہاں. خوش گئی خوش ہے ہوں میں نشال دینا ہاں کہ اگر میں کہہ دیا کہ یارو فیصلہ کراستے حضرت صاحب کو آ جائے کرو میرے کو آ جائے کرو یا میں دسنا فلانا مفتی صاحب بیٹھا جا شہر جانا ڈنڈی بھی نہیں مارے گا حق دا فیصلہ کر دے گا کل جا کے فیصلہ کرا دیا کرو دے تھانے کچاری جان دی نوبت ہی نہ آئے ایمان ہی بچے پیسے ہی بچے انصاف ہی ہو سب کچھ ہونا بابا اتے کہ من اتے صرف جوت چل ہے چند کتنے گزاری ای رات وے جب پولا بکی اچ ہے پھر آد آئے سر آئے اس قوم جانا چسکا پی میں قسم خدا کی کر کے آنا یہ قوم کارا کر لے نا آپسے کچہری سفے ماتم بچ جائے وہ آخر ہیں انہوں یہ سیا کرتا ہے سڈا واہ واہ دپا چلے سی بڑیا کیلم جڑے انصاف دن کے بہانے آئے تھے زلم کرا ان سارے ظلم مک کھڑے سرف اور صرف بے وقوف قوم کی بے وقوفی یہ حکومت کام نے میں کسمی پیا جب قدرت میری جان ہے جی میں سونے نبی پاک نے فرمایا تن سہو تم ساوک اکثر اس زمانے دے کے دے اقل دے خوش جان گے اکل خوشی کھڑی تاہم جی نے جدو سانو آتے نے میں نے اگلے دن بندے آخیا اسمبلی جا اسمبلی جا کے تو اتے گل میں آخیا جی میں بگیارا کول جا بگیڑا سمجھاوا کہ بگیڑو بکری نہ کھا کرو تری سور د سور بیٹھ بگیار انہوں سورا نارا پتا حامی کوفر دے محافظ کوفر آخر نہ کرو کیوں میں بے وقوفی اسمبلی تو آڈی بے وقوفی بن حکومت بنتی ہے اسان بگیاڑا نہیں آکھنا تسان ظلم چھڈو اسان نو آخنا اے آخنا جاؤ ہی نا اگو بگیاڑ پے جے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> سمجھ نہیں آئی دے. तरह मैख मैं बच जावा जेड़ा मैं पता जेड़ा उथे बोलद जेड़ा उथे बोल लंदर तुन छे जबे लश्मी अंदर बे कि लीडर बनने अंदर पैण जिना एवें है भी हालांकि कुफल के निजामेकिन एवें कोई बल्दी फिर गल उन्हह एवेंगल गई है पार्टी बेस के उच्ची چوکی اندر ہوں حقوق کے نسواں بل دیا کفا دے کے باہر نکل آئے نورانی صاحب کی بین نکل نہیں آئی اسمبلی میں مرو تصا پتا نہیں کال یار اپنے نور نے سن نور تو نورانی ہاں اللہ تعالیٰ قبر اتوں نور ہی سٹے یہ بس بخش اس نورانی صاحب دی بہن ہے نس کے آئیے اسمبلی چیمان نال دسو کیوں نکل گیا بخشتے کہ یہاں پر تو بات ہی نہیں سنتے یہ حقوق نسماں بل جو انہوں نے پاس کیا ہے یہ تو زنا کا بل ہے لہذا ہم نہیں رہتے اندر میں آیا پتر ہوں نکل آئے نہیں رہتے کہ ہاں میں آسان سیانے نہیں آئے ہی نہیں چگل پترو اندر جا کے باہر نکلے تو کھاچی ہوئے نا ایسا اللہ تعالیٰ سزا گیا نہ باہر نکلے باہر عزت نہ لگے ہوں توڑ فوڑی میں حکومت والے اتنے آئے نا لکھ کے دا آپ جلو کھاو بیٹھے جو ساڈا توڑ فوڑ یہ دے اے دے آئے کلے جس اللہ تعالی کے فضل شریر ہر حرام سمجھنے اصل دے سونے نبی دے فرمان نو سمجھنے والے آسان کوئی چگل تھوڑے آ اصا ادور ہے کتابیں لیا کامل لبا ہے می کامل لبا ہے میں ادورا تے ناخص دین پڑے جڑا ہے اللہ تعالی فضل رکھدہ نہیں تے نہ میرا مطلب اجے نکنا ادورا ہے جی اس واسطے تے شری لحاظ ہڑتال ہو گئی جلوس کے مار کٹ ہو گے ادھر مرن گے مر مر کے اندر جان گے جدو اندر جان گے اس بعد پھر یہ تر کے جان گے حضرت صاحب جان کرو مہربانی بندے باہر کا حضرت پھر جناب تھی مہربانی جناب ویخ لیں وہ وکیل وکیلوں بڑا سیا شمار کر دیو آدھے فران اور میرے نزدیک اللہ مافی جنہ جج تے وکیلاں دا ٹولا چگلے دا ہی کوئی ای <سلام> بہن <سلام> نال جڑے نا نبی پاک سرکار نے پاگل فرمایا ہے انہاں نو جڑے حضور دے طریقے تے نہ چلن <سلام> <سلام> میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا ہے کا پہ ہو آل اللہ تعالی من نمارت سفا ای کا جران تینوں اللہ تعالی پاگلا بے وکوفا چگل دی حکومت تو اپنی پناہ دے اگے سونے نبی سرور نے خود فرمایا یقور امراؤ یو نا لا ید ن بے حد یلا یق تد تنو ن بے سنتی وفری روایت لا لا یق تد لو بے حد یلا یس بے سنتی او کما کال سونے نبی نے فرمایا بادشاہ حکومت چگڑے بے وقوف چلے امڑ گے جڑے میں محمد طریقہ شریعت والا چل دے سمجھو ایمان نہ دسو ایک بندے لیڑا پلیت ہو جائے لیڑا تو گند دی نالی بہ کے دھون لگ پے وہ چگل دا پتر ہویا کہ نہ ہویا ہوا چگل دیا پترا گند لیرہ پلیت جو دونا ہی تو پاک پانی لب نالی دے پانی نال لیرہ لیک کتنا ہونا معاشرہ جو پلیت پہ ہوتا ہے پاک کرنے انگریز دا پلیت قانون دا پانی ہے شگل کے قرآن کا پاک قانون آئی کہ نہیں آئی ہاں سب گٹر کیڑے نے اترے کی پتا ہوں دوستوں اگے میرے پاک نبی نے فرمایا سونے نبی نے ان پاگل حکم کے بارے فرمایا مندا خلا لوہ سب دہم بکردہ نہم فلے سو منی والا منهم فرمایا جڑا بندہ انہاں پاگل حق دے کو حکومت والے انہاں جاوے گا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا انہاں دے ظلم داد کرے گا نو میرے نام محمد نے نام بلا یار دونوں میں محمد دے لے کو فن سے کدی نہیں آ اگے سونے نے فرمایا ملم جد خولا لائے جہاں ان حکمہ کول جائے گا نہیں ولم یو سدک دکل دے انہوں نے کور کی تصدیق کرے گی نہیں ولم یو انا رل مہم دے ظلم کی امداد کرے گا نہیں کیا مطلب نہ بھرتی ہوئے نہ دے جھوٹ زلم کے بھرتی ہووے نہ نا انہوں دے جھوٹ ظلم دی نا تصدیق امداد کرے سرکار نے فرمایا وانا او میرے لیے میں محمد آنگ گے میں محمد ٹولہ لا کے کلوتا ہوگا ہوئے یہاں نا مردوا نے مطالعہ پاکستان جڑا چھاپیا تو جڑی تعلیم دینے نے حکومت کی ہر کو ہر گول مار جھوٹ امداد پوری تے تصدیق کی او خدا یہ دگڑ حاکم نے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 وہ دے پترو اے دسو بھئی ہووے بھائی تے تے تٹیے بکری تے نا دسو بھئی گسا حکومت تے گی عوام دی ساڑ دیتی اور وہ او وکیل جڑے نے وہ ایڈے سیانے نے وہ پتلے بنائی کھڑے تھے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 وہ تو اللہ کا بندہ حکومے حکومت والے ہوتے سیاسی یہ جڑے جہاں سیاسی یہ ہوتے ہیں یہ لڑ مار لیے نا تو یہ فرق نہیں پہنچ ڈکار لگنا یہ اس لیے تانی جانی شاید بندہ ڈیٹ چاہیے ایمان دار یہ جتیاں مار لیے تو یہ فرق نہیں پہنا ایمان آ, کئی ناظم کئی ایم پی اے پتہ نہیں ہر, ہر الیکشن دو تے, کٹین دے نے کٹی دارٹیاں لڑ پی پولیس آ جاتی ہے فوج آن کے لمے پا کے جلال پور بٹیاں نو ناظما نو فوج نے آن کے لما پا کے سڑک کے اتنے کٹیا لیکن اٹھتے گئے نے مڑوں میں وہ ہال تک فوٹو کلوتے ہوں جا کجرا نو جتیاں پہنتے پرواہ نہ ہوتلے کٹنے کی پرواہ ہونی میاں خدا دا نا جے تھوڑے نبی پاک دا فرمان سچ اے اپنے اس ہاتھی رابر دے پیچھے چل کے خبردار کسے تنظیم جماعت نہ جائے جیسے جلوس چ نہ جائے جی کسے جل جی. ہڑتال شریک نہ ہویا جی ہاں اپنے بوہے بند کر کے گھر بہ جاؤ جائے کیا مطلب اپنے کام چو در توجہ کرو ہی ایمانسو میں ایس ایس بارے صحیح رہنمائی ہے یا نہیں کیتی شاء اللہ حل عزیز اس مسئلے ادر میں جن ایک سمجھ رکھ تھا اللہ تعالی دی بار گاہ دندار نہ بن سا تو سر گواہ ہے جی نہ منگل منگلے دن ایشا تو بعد منگل آئے دن ایشا تو بعد ان شاء اللہ بیگم کوٹ جامع مسجد تو سمانیاشاہو بعد جلسہ اس سنگی اے سنگی کل نور راج نہ لائیے تمہیں کدی وہ تربوز نامیں توڑ مکے لے جائیے bihal se nathinde paave motiyan chogi jugaiye o kaude khu o kadhi mithe laab ho hame se mala god paaye سلامتی کوئی ہو منگنی مان پیشر من اس کو اس گو منگنی می پیشر دل نو جسمن لوگ یارا اسکو بچاؤ ایمان لو خبر نا سلامتی لکھی بہ مہمان ندیاں پر لوگ جا ہوا سا that's all. داد حیاتی مردان